والله من القرآن والله مفيد من دوركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعشا علم مدتاة إسلامية في الزباربون في طريق عدو آت مهار فيه بيت والمساطة كم تعالوا اپنی سنوں میں محفوظ کرنے والے مدرسہ اسلامیہ انیس ہے اور اسی کے ساتھ پانچ تاریخ یعنی ٹوٹل چوبیس تاریخوں میں کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے اور سبق کا مقام ہے, ہے انٹرنیشنل لیول پر ہم عالمی اسلام کے حالات تو چاروں طرف سے دہلی اسلام پر اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو بٹانا को बिटा दो और खुशन जो टारगेट है वो और हमारी जमाने में हमारे पड़ोस मुल्क में एक बड़ा दर्दनाम और अलंगनाम वाक्य पेश आया था मैं बैठे बैठे उसी वाक्य को याद कर रहा था شہید ہو گئے افغانستان کے اللہ اسلام طرف سے, یہ سے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی نک کو بٹانا چاہتے ہیں لیکن قرآن کی آپ دی. دیکھیے ہندوستان کے سترین سے مختلف مدرسوں سے ماشاء اللہ اپنے کر رہے ہیں ابھی پڑوس کے ملک کی کارگزاری سامنے آئی تو وہاں کے مدارس کے ہزار مدرسے ہیں ہمارے مختلف دیوان سے منسلک ہیں جو ان میں سروے ہیں ستر ہزار چار سو ستائیس آفر ہو رہے ہیں تیرہ ہزار اس میں اور مدرسے انتیس ہزار مدرسے سے تینتالیس ہزار خود عائد ہو گئے اور تاریخ کی بات اس میں تیس ہزار عالمات بچیاں کیا الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام تھا اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو گئے ہم سلطانہ عالم ہونے والے طلبا اس وزیلت حاصل تمام طلبا کو انتظامیہ کی طرف سے ان کے طرف, طرف, طرف سے اور جامعہ کے تمام چھوٹے بڑے طالب علموں کی طرف سے, سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں حافظ ہونے والے طلباؤں کو اللہ تا قیامت قیامت ان کے سینوں میں ایک بات کہتا ہوں تو ہمارے حضرت اللہ سے جہاں کہیں بھی ہو اپنے ہوں جہاں کہیں بھی ہو میں ان کو تمام اساتذہ اور وہ طلبا جو ایک سے کرنے والے ہیں ان کو ختم کرنے کی کتاب نہیں قرآن مجید اس سب کے لیے میرے لیے تمام طلبا کے لیے قرآن مجید یہ ختم کرنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس پر زندگیاں پر اپنی زندگیاں ختم کرنی چاہیے اور ماشاء اللہ ہماری میں لگے ہمیں حافظ قرآن بننا ہے قرآن بننا ہے اسی طریقے سے حامل قرآن بننا ہے قرآن بننا ہے ہر فخر جو یہاں بیٹھا ہوا یہ اہمیت کرے انشاءاللہ وہ خود بھی حافظ بنے گا اپنے بانچے بجیگوں نوازوں یہاں تشکیل ہر جگہ پر ہم نے छह सात तारीबहलुओं से वहां इकटता किया था हजरत ने ये कहा था कि पट्ट शहर के हर संजय घर में पहुंचा देना कि कम से कम दस के बीच में क्या हाफिस बना दे क्योंकि हाफिज होने वाले तारीबैलुओं को जन्नत में समझे के आए पंद्रह फीसद जन्नत में जाने वाले उनकी सिफारिश जबकि उनके दो वालदे हैं और वो खुद जन्नत में जाएंगे इन حضرت کے کہا تھا کہ ہر گھر تک کیا ہے حضرت کے اور سوئم سب کے کیا ہے اور ہر سال ہو رہا ہے اس سال وہاں سے ماشاء اللہ پانچ ہو رہے ہیں وہ لہٰذا ہمارے مشن ہونا چاہیے کہ ہم خود حادث بنیں خود کو پران کے جلد یاد کریں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو سے پرانے سے تعلق وعنسل نسبتك لتحديب ويقفتك ألا أرأبك وعنسل نسبتك فتبتان الدنيا تبتك سيك فانراك وعنالدعوانا الحمد لله سلام الحمد لله رب العالمين اللهم سبع على سدنا مهبدين وعلى سدنا مهبدين مبارك وسبين ولما مسنا وإن القسلنا وفتحنا للهجن من القسلين اللهم إنا مسنفا هدى اللهم نفعنا القرآن العظيم ورفعنا بآيات من الضكرة الحكيم اللهم قضي لنا أن أكتب لنا عشق يوم لا زيدا إلا زيدا ولا وحكي لا وزر اللهم اصحنا من حوضنا منك في صلى الله عليه وسلم شربا مليفا مليا لا نفق بعدها أبدا اللهم إنا بيتك عزيز كريم وأنت يا الله عليك كريم عزيز ففق العقف عنا يا كريم. آپ سب, سب, سب, سب جانتے جان جان جان ہیں سب کیونکہ آپ کی کو جانتے ہیں ہمارے والدین کو اللہ عمر کی اجتماعی اللہ مصیبتیں قبول فرما دیجیے آپ سب سے کو ہو جائے اپنی عام زندگی اللہ ہم پابند صر با صر سن پڑتے ہیں اور پاتے ہیں اللہ کا شکرگوزری یہ وصف ہے اللہ فز ہمیں انعام فرماتی شواب کے مہینے میں <معنجل> اللہ کو جہاں نہیں جس حال میں ان کی جان کی ماں کے عزت کے اللہ <سؤال> کا وں کی جانا حفاظت تا ہم ہم سب تعارف یعنی اللہ اعضاء قدرت کے علاج روش کی رضائی سے اللہ ہم سب کی بار فرمائی ہم سب وہ ہیں کہ اس ہندوست عالم تعال و فرائی ہم سب کافی اکیلے فقطہ بھی ہے جو ایک ایسی نفس کے شروع لگا فرمائیے اللہ کے ولی بننے کی فرمائیے اس حال میں وقت کی شام نہ کریں